سورت النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا رب سے کون ہے رب اللہ خلق جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی تم آدم کی اولاد ہو وہ خلق منہ زا اور انہیں سے ان کی بیوی بی یا جوڑے کو پیدا کیا یعنی حب علیہ السلام کو بدتمن ہو جالن کثیر اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے یعنی زمین پر اولاد آدم پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو ان اللہ حقان علیہ کم بے شک اللہ تم پر نگران ہے و ات الما ام و یتیموں کو ان کے مال دو ولابل الخبی طیب اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو یعنی اگر یتیموں کا مال اچھا اور تمہارے اپنے پاس کوئی گھٹیا چیز ہے تو وہ یتیم کے مال میں رکھ کے اچھی چیز خود مت لے لو ولاقلو ام والم اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ ان نہو کا نہوبن کبیرا یہ بہت بڑا گنا ہے کبیرا گنا ہے یعنی تمہیں کوئی نہیں دیکھتا بس اللہ دیکھتا ہے تو اللہ سے ڈر کر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرو وہ اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے کا ڈر ہو پن کے بکمسا ربا تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے دو تین چار سے نکاح کر لو دراصل دور جاہلیت میں نکاحوں پر یا ان کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی جو شخص جتنی چاہتا شادیاں کر لیتا تو اسلام نے آ کر اس کو ریسٹرکٹ کیا اور چار تک باقی رکھا دوسری چیز یہ تھی کہ جب یتیم بچیاں ان کے والد فوت ہو جاتے تو ان کے بھی حقوق کی نگوانی کوئی نہ کرتا اور لوگ عام طور پر ان کا مال ہتیانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے اور پھر ان کا حق ان کو نہیں دیتے تھے تو اس طرح کے بہت سے ظلم اس سوسائٹی میں رائج تھے جن کی اصلاح کے لیے اللہ سبان و تعالیٰ نے یہ حکم دیا انقف تم اللہ تعادل پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے اور خصوصاً یتیم بچیوں کے ساتھ واحد تو ایک ہی بیوی بی کافی ہے اما ملکت ایمان حکم یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں لال ادنا اللہ تا یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچو وہ آتنسا اسدقات ہنلا اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو یاد رکھیے کہ سورت انسا ہے پرانے مجید میں عورتوں کو اتنی اہمیت دی گئی کہ ان کے نام سے پوری ایک سورت ہے اور اس میں عورتوں کے حقوق کی بہت بات بھی کی گئی ہے اور عورتوں کے ان کے صدقات یعنی ان کے مہر خوشی سے دو فرض جانتے ہوئے دو وہ آتنس اسد نہ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو یاد رکھیے کہ سورت انسا ہے قرآن مجید میں کوئی سورت الرجال نہیں ہے مردوں کے نام سے سورت نہیں لیکن عورتوں کے نام سے سورت ہے اور اس میں عورتوں کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو دورے جاہلیت میں زیادتی ہوتی تھی اور جو بھی جاہلی رسمیں تھیں ان کا خاتمہ کیا گیا ہے ایک رسم کیا تھی کہ عورت سے نکاح کر لیا جاتا اور اس کا مہر اس کو دیا نہیں جاتا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں خوشی سے ادا کرو یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو اس میں حرج نہیں ہے پھر اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو یعنی اگر یتیم بچے چھوٹے ہیں تو اور اپنے مال کو لک آفٹر نہیں کر سکتے اس کو سنبھال نہیں سکتے تو ان کو مت دو کیونکہ بازوں کا تو مطالبہ کرنے لگتے ہیں یا کچھ لوگ ان کو سکھانے پڑھانے لگتے ہیں کہ اپنے چچا سے یا جو بھی ان کا گارڈین ہو اس سے اپنا مال لے لو وہ تمہارا مال ہڑپ کر جائے گا تو اب لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کے حقوق کو ضائع نہیں کرنا ان کے مال ان کو نہیں دینا جب تک کہ وہ اپنے شعور کو نہیں پہنچتے اور اس کی حفاظت کے قابل نہیں ہوتے اور یہ کام قاعدہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا ایسے لوگوں کے حوالے مال نہیں کرنا چاہیے جو اس کو نہ سنبھال سکے اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ یا منی مینجمنٹ نہ جانتے ہوں نہ سمجھ کو مال دینے کی جو ممانت ہے اس کے بارے میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے بے وقوف کو مال دیا یعنی جو اسے مینج نہ کر سکتا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے اموال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو یعنی انہیں سمجھاتے رہو اچھی بات کرتے رہو کیوں تنگ آ کر کے اچھا روز روز مانگتے تو ہمیں کیا یہ لے جائیں اپنا اور جہاں چاہیں خرچ کریں تو یہ زیادتی ہوگی یعنی نا سمجھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے نہ کہ انسان ان کے ساتھ خود نا سمجھ بن جائے وب تلیہ ماں اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے یعنی ان کو لک آفٹر کرنے میں ان سے کوئی معاوضہ وصول نہ کرے ان کے مال کی حفاظت کرے وہ من کا نہ فقیرن فل یا اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے یعنی اپنا حق الخدمت جو عام قاعدے کے مطابق جیسے ویجز ہوتی ہیں۔ اس میں سے کچھ لے سکتا ہے اور چوری چھپے نہ لے بلکہ معروف طریقے سے لے معلوم ہو کہ وہ کیا لے رہا ہے فیضا دفاتر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں تم پر کوئی الزام نہ آئے وہ باللہ بل اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ترک الردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتے داروں نے چھوڑا ہو۔ ہودانی ول والاقربون۔ اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتے دار چھوڑ جائیں کیونکہ دور جاہلیت میں مردوں کو تو حصہ ملتا تھا عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا تو یہاں صاف طور پر ذکر کر دیا گیا کہ جیسے مردوں کا حصہ ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے مما قلّ او اوکر تھوڑا ہو یا زیادہ جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے اس, اس کو تقسیم کیا جائے گا نصیب مفرودہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ ادا حدر القسمت ال القربہ مساکین فرزو ہوم من وقول معروفہ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو یعنی ویسے تو وراثت کا مال حقداروں ہی کو جانا چاہیے لیکن سب کا مال جب اکٹھا ہے اور سب لینے والے بھی اور دینے والے بھی اور تقسیم کرنے والے اور دیگر اہل عیال رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں جو اس میں حصے دار نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو وقول قلم معروفا اور ان کو بھلی بات کرو یعنی اگر وہ زیادہ کا مطالبہ کریں یا کوئی ایسی نارواب بات کرے تو اس کے جواب میں تم نادانی کا مظاہرہ نہیں کرو ان کو سمجھا دو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ خاف علیہ <عَلَيْهِم> لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے یعنی یتیم بچے چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے یو سی اللہ فی اولادکم یہاں سبحانہ سبحان وراثت کی وہ تقسیم جو پیچھے فرمائی کے اللہ نے مقرر کیا حصہ اب وہ حصے تقسیم کر کے خود دے رہے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا اس لیے وراثت کی تقسیم کے علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے یو سی اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کیا سین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مرد کو دو حصے ملتے ہیں لیکن اس کو خاندان کی کفالت بھی کرنی پڑتی ہے جب وہ شادی کرتا ہے تو مہر دیتا ہے اور جب بیوی بی گھر میں آ جاتی ہے تو نان نفکے کا انتظام بھی اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جس پر ذمہ داری جتنی اور جیسی اس کے مطابق اس کا حق بھی فائن کننا انفنا تعین فلوسا مطرک اگر میت کی وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی حصہ دیا جائے گا ٹو تھرڈ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے اور میت کے بہن بھائی بھی اگر ہو تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے یعنی وارثوں کو وراثت اس وقت ملے گی جب دو چیزیں ہو جائیں ایک تو یہ کہ میت نے اگر کوئی وسیعت کی ہے تو اس وسیعت کے مطابق مال نکال دیا جائے اور وسیعت صرف ون تھرڈ میں ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر میت کے ذمہ کوئی قرض ہو تو پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے اس کے بعد جو بچے وہ بارشوں میں تقسیم ہوگا اور صرف ان میں جن کا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے دوسروں کا نہیں دوسروں کے لیے اللہ نے وسیعت میں حصہ رکھ دیا اگر کوئی اور ایسا ضرورت مند ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو اس کے لیے وسیعت کا راستہ کھولا گیا آبا تمہارے آبا و اجداد و ابنا اور تمہارے بیٹے تمہاری اولاد لاتدر اقرب الم نفعا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے نفے کے اعتبار سے کون قریب تر ہے تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا پیرنٹ سے یا چلڈرن سے فریدتم من اللہ یہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا یہ فریضہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو ان اللہ حکانہ علیمن حکیمہ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے اور تمہاری بی بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے دوبارہ پھر اس کی تاکید کی جا رہی ہے اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی ون فورت کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا بعد اس کے کہ جو وسیع تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وسیعت اور قرض کی ادائیگی کتنی اہم ہے اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میزاز تقسیم ہو رہی ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اب یہاں مرد اور عورت کی ڈسکریمشن نہیں ہے اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکا کے ایک تہائی میں ون تھرڈ میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ادا کر دیا جائے بشرتے کہ وہ ضرر ہو کے وہی یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور نرم ہے ہے بردبار ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں وہ میو تو اللہ و رسول ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخل ہُو جنات وہ اسے باغوں میں داخل کرے گا تجریم من تخت انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیح وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے الفوز اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی اس کے برعکس وہ میل و رسول جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اتعد حدودہ اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا یدخل ہنارن وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا خالدن فیحا اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے و لہ اذا بہین اور اس کے لیے بہت رسواکن کن اذاب ہے اب یہ آیات وراثت کی تقسیم کے فوراً بعد بیان کی گئی ہیں یہاں اطاعت سے مراد اللہ کے اس قانون کی پیروی ہے اور نافرمانی سے مراد اس قانون سے روگردانی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے حصے بنا لے اور اللہ تعالی کے حکم کو پس پشت ڈال دے اور حق داروں کو حق سے محروم کر دے خا ہاں وہ عورتیں ہوں یا یتیم بچے یا کوئی بھی ولاشتم تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے آدمیوں میں سے چار کی گواہی لو یعنی ایسے نہیں کہ جو جس پہ جی چاہے الزام لگا دے اور اس کو انسان سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے نہیں چار اور وہ بھی مرد اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ذنا کا اصل حکم نہیں آیا تھا جب آ گیا تو پھر یہ منسوخ ہو گیا تک کہ انہیں موت آ جائے اب یہ دیکھیے کہ گھر میں بند رکھنا ایک طرح سے ان کے لیے سزا تھی یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تم میں سے جو اس فیل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو یعنی مرد پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان نمت علی اللہ بے شک توبہ اللہ کی ذمہ ہے لیکن کس کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں کیسے لا علمی میں جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ قریب سے سا ہی توبہ کر لیتے ہیں جو ہی ان کے دل پر احساس ہوتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں کی غلطی کی فوراً توبہ کرتے فوراً پلٹ آتے توبہ کا تو مطلب ہی ہے واپس پلٹ جانا یعنی اگر انسان رستہ بھول گیا تو پیچھے آ جائے کہ نہیں نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے میرا سیرا رستہ سرات مستقیم مجھ سے دور چلا گیا ہے اور واپس پلٹ کر سیدھے رستے پہ چل پڑے اپنی اصلاح کر لے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے يَتُوبُ اللَّهُ <عَلَيْهِم> یہی لوگ ہے جن پر اللہ مہربان ہو جائے گا اللہ ان پہ مہربانی فرمائے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا وہ کان اللہ علی حکیمہ اور اللہ علم والا حکمت والا ہے لئی سطح توبت اللہ عمل توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں حتیٰ مودت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے کالا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی تو مرتے وقت جب فرشتے نظر آ جائیں جب جان جان نکلنے لگے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے اَن اللہ یہ اقبال اللہ بندے کی توبہ بس اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آسار موت شروع نہ ہو جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں دوسری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے و للدی نہ یموتو کفار اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے اولا اکا آتدنا ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے اس لیے انسان کو کبھی بھی گناہ کر کے اس پر اڑ نہیں جانا چاہیے فورن صاف کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ کس لمحے اس پر موت کے آثار شروع ہو جائیں پرشتہ تو اچانک آئے گا اور آ کے اپنے قبضے میں کر لے گا جیسے کوئی سپاہی کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہے یا منو اے جو ایمان لائے ہو لاسا اکرہا تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو یعنی شوہر کے مرنے کے بعد دور جہلیت میں خاندان والے مال وراثت کی طرح عورت کو بھی اپنے قبضے میں رکھتے اور تقسیم کر دیتے کسی کے بھی حوالے کر دیتے تو اسلام نے اس سے روکا اور کہا کہ زبردستی تم اس کے ولی وارث مت بنو عورت کا جب شوہر مر گیا تو عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے جائے جس سے چاہے پھر نکاح کر لے ولاد النتا تم ہن اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو یعنی اگر آپس میں نب نہیں رہی اور طلاق دینے کا ارادہ ہے لیکن مہر کی ادائیگی کی وجہ سے رکاوٹ بن رہا ہے تو اس پر الزام لگا کے تم اس کو مت چھوڑو اللہ ائ اتی فاحش مبئی نہ ہاں اگر واقعی وہ کسی سریف بچی کی مرتکب ہو تو اس صورت میں پھر تم مہر نہ دو تو اور بات ہے وہ بالمعروف معروف اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یہ قرآن مجید کی ایک خوبصورت بہترین تعلیم ہے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو بہترین طریقے سے زندگی بسر کرو اور اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو ان اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو عورت کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی اس کی شکل و صورت نہیں اچھی لگتی یا اس کی کچھ باتیں تمہیں بالکل پسند نہیں تو بھی صبر سے کام لو اس رشتے کو ختم کرنے کی مت سوچو آسان تک رہ تو ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند پسند کرو وہ جال اللہ خیرن کفی را اور اللہ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے ہو سکتا ہے اس سے تمہیں بہت سکون ملے زندگی میں اس سے تمہیں ایسی اولاد نصیب ہو جو تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے اس لیے صبر سے کام لو وہ انتبدا لو زوج جن اور اگر تم ایک بیوی بی کی جگہ دوسری بیوی بی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہیں دے رکھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا کیا تم بہتان لگا کے اور سری ظلم کر کے واپس لو گے یعنی عورت کو دیا ہوا مال توحفے تحائف واپس لو گے آخر تم اس سے کس طرح لوگ کس منہ سے واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں یعنی انہوں نے تم سے شادی کی تھی نکاح کیا تھا اور نکاح ایک مضبوط پیمانے وفا ہے اور اس پہ بھروسہ کر کے ہی اس عورت نے اپنا آپ حوالے کیا اب جب اس معاہدے کو توڑنے کا وقت آیا تو تم سارے احسانات بھولنے لگے ہو اور پھر فرمایا ولا کے ہُوا نہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نے نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا یعنی دور جاہلیت میں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ان نو کا نفا حشتم ومختہ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اور یہاں سے اب محرمات کا ذکر ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا حرمت علیکم کم تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں نانی دادی بھی اسی حکم میں آ جاتی ہیں کہ ہی کے وہ بنا اور تمہاری بیٹیاں اور پھر اسی طرح بیٹیوں کی بیٹیاں نواسیاں وغیرہ وہ اخواط اور تمہاری بہنیں اور پھر ان بہنوں کی بیٹیاں وغیرہ وہ اما اور تمہاری پھپیاں وہ خالات اور خالائیں وہ بنا تلاقی اورتیجیاں وہ بنا تخت اور بھانجیاں وہ اما ہاتھ اللہ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا نی رضا کے رشتے وہ اخواطما اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ اماحات اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس ربا اب اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں وہ جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی فی حج ریکم منسا تمہاری بیویوں میں سے اللہ تی تم وہ بیویاں جن سے تم نے نکاح کر لیا جن سے تمہارا تعلق شوہ ہو چکا فلم تکون دخل تم بننا فلاج نہ صرف نکاح ہوا ہو اور جسمانی تعلق نہ ہوا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں اللہ دین اسلب جو تمہاری سلب سے ہوں یعنی حقیقی بیٹے وہ بین الختعین اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ تم ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو دور جاہلیت میں یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ ایک مرد دو سگی بہنوں سے شادی کر لیتا اور ان کے درمیان ایک طرح سے قطع رحمی کی صورت پیدا ہو جاتی علاما قد صلف مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اب دور جاہلیت کی یہ رسم ختم محرمات کا یہ ذکر جو ہے اس میں بھی دراصل عورتوں کے حقوق کو ہی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ انہیں ظلم و ستم سے بچایا جائے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے کوئی کمنٹ کرنا چاہیں یا کوئی آپ اپنے ریفلیکشنز دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم عمران کی یہ جو آیت ہے آیت نمبر 186 اس میں جو کہا گیا کہ فی ام و کہ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں سے اور جانوں سے تو اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں آزمائش آتی ہے اور اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں امتحان میں ڈال رہے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی خیال آتا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے لیکن اس آیت کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے لیکن آزمائش میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے جب بھی کبھی آزمائش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں یا لوگوں کو بلیم کریں یا بعض اوقات لوگ لوگوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شکوا نکلے اس سے زیادہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں جی بالکل آغاز میں آپ اہل کتاب کا ذکر فرما رہی تھیں اور اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسلام کا مزاج جو ہے وہ ریسرچ کا مزاج ہے کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے پریویلنگ ٹرینڈس کچھ اور ہیں اور اصل بات کیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجو کیا جائے اور اس کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے دوسری چیز جو صورت عال عمران کے آخر میں آپ نے غور و فکر کے حوالے سے ذکر کیا کچھ لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک بلائنڈ فیت نہیں ہے بلکہ اسلام آسمان و زمین کی کریشن یا یونیورس کے اوپر ریسرچ کرنے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات صرف ایک ہی پوائنٹ آف ریفرنس کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ اس کائنات کا الہ ایک ہے جو انتہا سے زیادہ نالجبل ہے جو انتہا سے زیادہ وائز ہے اور جس نے یہ ساری کائنات کو ہمارے لیے بنائی ہے جو یہ پارے میں ایک چیز محسوس کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جہاں سے پارہ شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو واضح کیا ہے کہ انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے وہ خواہ کی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کی بات یا عہد کے میدان میں اللہ کے رسول کے اطاعت کی بات ہو یا اپنے مال کی محبت سے رک جانے کی بات ہو یا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بات ہو یا ساری آزمائشیں تو جو مومن ہوتا ہے نا تو وہ کام کر لیتا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ بہانے نہیں ہے تو یہ چیزیں روز آتی اس لیے ہیں تاکہ انسان کے ایمان کو پرکھا جائے الگ ہو جائے مومن اور منافق بالکل تو یہ آخرت ہے. میں تو ہو گئی لیکن دنیا میں بھی پتہ چل جائے جی. مجھے تو پارے کے شروع میں جو نا چھوٹی سی یہ بات ہے تو چھوٹی سی بات لیکن دل کو پکڑ لیا اس نے لن تالو بر راہتا تن مما تو تو واقعی جو اللہ تعالی کے راستے میں ہم دیتے ہیں وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے تو ہم اس بات کو اگر بس اپنے اندر جس کہہ لے کہ ہم یہاں دنیا میں ناپسندیدہ چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں ہم کتنی ان سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارے کپڑے پرانے ہیں یہ ہماری چیزیں پرانی ہیں چلو ادھر کر دے دو اس کو دے دو اس کو دے دو ہمیں یہ دیکھنا ہے میرے تو دل کو پکڑ لی یہ بات کہ وہی وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے جب ہم دنیا میں اتنی ایکسلنس پہ جاتے ہیں تو دنیا کی چیزوں پہ تو ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں دنیا میں ہم اپنے لیے بہترین یہ کہ جب آخرت, آخرت, آخرت لیے کے لیے جمع کراتے ہیں رکھتے ہیں جی بالکل یہ تو جو سوچ بدلنے کی بات ہے بالکل جی. اگر انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ دراصل جی. خود اسی کو ملنے والا ہے جی. تو کبھی بھی ایسا نہ کرے جی. مجھے اس بارے میں جس بات نے بہت زیادہ ٹچ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور آیات کے بغیر ہدایت جو ہے نا ممکن نہیں یعنی ایک پوری طرح سے قرآن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ہم لوگ کہتے کہ کچھ کو کچھ لوگ لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں تو اس میں یہ کہ پورے قرآن کو ایک ساتھ ہی لینا ہے تو ہدایت کا جو ہے بس ایک ہی چیز ہے ہدایت کے لیے وہ ہے قرآن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہمیں اور پوری دنیا کو تو ہدایت وہی دے سکتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو جی تو اللہ سے بڑھ کر کون علم رکھتا ہے اس لیے جو وہ ہمیں بتاتا ہے چاہے ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی وہی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس میں صورت عالمران میں آپ نے شہدا کا ذکر کیا کہ جنگ عہد کے شہدہ کا پرٹیکولرلی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شہید جو ہوا ہے وہ بہت تکلیف سے مرا ہے اور شاید اس کا حلیہ بھی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا لیکن اللہ سبحان و جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہاں پہ وہ بہت خوش ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ انسان کی جو ایمان ہے یا اس کا جو تقوی ہے اس کے اعتبار سے اس کو وہاں پر درجات ملتے ہیں تو بعض وقت ہماری زندگی میں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت تکلیف سے یا بہت ظلم کے ساتھ مر جاتے ہیں اور دل بڑا دکھی رہتا ہے اس بات پر تو یہ آیت ہمیں ایک طرح سے ایک حوصلہ اور ایک ایک امید دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا حال اگلی دنیا میں بہت اچھا ہوگا اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن ہمیں بہترین اسٹریس مینجمنٹ سکھاتا ہے جی. اور جن چیزوں پر ہمیں دنیا میں جس نقصان پر جس تکلیف پر کوئی قرار نہیں آتا جب آخرت کا کانسیپٹ واضح ہوتا ہے تو انسان بہت صبر اور حوصلے میں آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں سفان اک اللہ وحمد اشد اللہ اللہ اطوب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مانا رسول کو مان